بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والزوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال الله تعالى یا ایوہ الذین آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلكم تفلحون سرم مجاہدین اسلام انسار و اور تحریک طالبان پاکستان کے جان نسار و فدائی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو سبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کرو اور اللہ کے راستے میں ربات یعنی پہرے داری کی عبادت کرو وط اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو لالق تفلحون شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ علماء کرام نے صبر کی تین قسمیں بیان فرمائی ہیں نمبر ایک عبادات پر صبر کرنا نمبر دو مصیبتوں پر صبر کرنا نمبر تین گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے صبر کرنا عبادات پر صبر کرنا اسے ثابت قدمی کہا جاتا ہے اور مصیبتوں پر صبر کرنا اسے اردو میں بھی صبر ہی کہا جاتا ہے اور گناہوں سے صبر کرنا گناہوں سے بچنا اسے تقوا کہا جاتا ہے اور پرہیزگاری کہا جاتا ہے عربی زبان میں صبر کے کلیمے میں یہ تینوں معنی موجود ہیں جہاد کے میدان میں بھی یہ تینوں معنی بیک وقت پائے جاتے ہیں مجاہدین کرام الحمدللہ ان تینوں معنوں میں صبر پر عمل پیرا ہوتے ہیں وہ عبادت میں بھی ثابت قدمی دکھاتے ہیں اور مصیبت میں بھی صبر کرتے ہیں اور گناہوں میں بھی اللہ سے تقواہ کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں <سلام> یہ صبر کا جو معاملہ ہے <سلام> یہ مجاہدین کے لیے انتہائی ضروری ہے <سلام> اس لیے کہ اللہ جل جلا نے حکومت اور قیادت دینے کا جو وعدہ فرمایا ہے <سلام> وہ صبر سے متعلق ہے <سلام> <متعلق سلام> اور صبر <سلام> اور کے <سلام> ساتھ لازم ملزوم ہے <سلام> جو امت بھی صبر کرے گی اور جو قوم بھی صبر کرے گی اللہ تعالیٰ اس کو قیادت عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو سربراہی عطا کرے گا قال اللہ تعالیٰ يهدون لما صبر بھی آیا کنا یو کنون اور ہم نے ان لوگوں میں سے حکمران بنائے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے تھے اور یقین رکھتے تھے چنانچہ میرے دوستوں ایمان و یقین اور صبر و ثابت قدمی یہ دونوں لازم ملزوم ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چنانچہ جو شخص بھی مسلمان ہوگا اور جو شخص بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہوگا اس کے اندر صبر کی صفت بھی اعلیٰ درجے کی موجود ہوگی اور وہ اپنے دل میں بھی خفا نہیں ہوگا اور زبان کے ذریعے بھی شکایتوں کا اظہار نہیں کرے گا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرے گا صبر ہی وہ اخلاقی کردار اور معیار ہے جس کے ذریعے انسان بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بلند درجے عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند بلندرجے عطا کرتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آج بن امر المومن مومن آدمی اور مسلمان شخص کے معاملے پر تعجب ہے ان امرہ کلو لہو خیرون مسلمان شخص کے جو معاملات ہیں وہ سب کے سب انجام کے اعتبار سے اس کے لیے خیر اور بلائی ہے وری صداری مومن اور یہ صفت یعنی چاہے جس طرح بھی ہو مسلمان کو اعتبار انجام اچھائی ہی ملتی ہے یہ صفت اور یہ فضیلت صرف اور صرف مسلمان کے لیے ہے ان افوابطر را اوشا کرا مسلمان شخص کو جب اچھائی ملتی ہے اور آسانی اس کو حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر کرتا ہے پکانا خی لہو تو یہ بھی اس کے لیے اچھا ہے وہ ان افواہ بتھو اور اگر اس کو پریشانی ہوتی ہے اور کوئی مصیبت اس کو پیش آتی ہے فبارا تو وہ صبر کرتا ہے فکان خیر اللہ تو وہ بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے یعنی مسلمان شخص کے لیے اس کی زندگی جب وہ ایمان و یقین کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسے اور اعتماد کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے چاہے حالات جیسے بھی ہوں آسانی کے حالات ہوں مشکل حالات ہوں تنگی ہو یا فراخی ہو مالداری ہو یا غربت ہو ہر حالت میں مسلمان کا انجام انشاءاللہ بخیر ہی ہوگا اگر اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو وہ شکر کرتا ہے اور اگر اس کو تکلیفیں پہنچتی ہیں تو وہ صبر کرتا ہے اور ہر اعتبار سے اس کو فائدہ ہی پہنچتا ہے اور اس کو انجام کے اعتبار سے نقصان نہیں ہوتا میرے دوستو اللہ جل جلا نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدلا بغیر حساب و کتاب کے دے گا صورت الزمر کی دسوی آیت میں اللہ جل جلال کا ارشاد ہے انما نما یوکا اجرہم بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو اجر بے حساب اور بغیر کسی تخمین اور اندازے کے دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی زیادہ اجر دے گا اور ان کا اجر مکمل کر کے دے گا یہ وعدہ اللہ تعالی نے صرف صابرین کے لیے اور ثابت قدم رہنے والوں کے لیے فرمایا ہے صبر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی نے نصرت اور فرشتوں کے اتارنے کا وعدہ فرمایا ہے جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالی ان کی مدد کرتا ہے اور فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے اتارتا ہے صورت آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے بلا وتتقو من فورہم ربكم بخمسة آلاف من کہ ہاں اگر تم لوگ صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے تو اللہ تعالیٰ پانچ ہزار فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی ان فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی یقیناً صبر کا پھل میٹھا ہی ہوتا ہے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک مجاہدین کے لیے جو فرشتے امداد اور تعاون کے لیے اترتے ہیں ان کا تعلق انہی پانچ ہزار فرشتوں کے ساتھ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں اتارا تھا اور یہ صحابہ کرام کے صبر ان کی قدمی اور اللہ تعالی پر مکمل بھروسے اور اعتماد کی وجہ سے ہو سکا ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ مکمل اعتماد اور صبر کے ساتھ دیہات میں مصروف رہنا چاہیے تو یقیناً اللہ کی مصرت اللہ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کا تعاون ضرور ہمیں حاصل رہے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ہمارے محاذ میں اتارے گا اور ان کو مجاہدین کے ساتھ کر دے گا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار ادبی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرشتے اتارے ہیں وہ قیامت تک کے لیے مجاہدین کی مدد کریں گے اور قیامت تک کے لیے وہ مجاہدین کے ساتھ ہوں گے تیسرا فائدہ جو صبر کرنے والوں کو ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی معیت ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ ہونا ہے قال اللہ تعالیٰ ان اللہ یقیناً اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یقیناً اللہ تعالی ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے ہر امت کو زندہ رہنے کے لیے جہاد کرنے کی ضرورت ہے اور جہاد کرنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے اس لیے اللہ جل جلال کا ارشاد ہے یا یہاں اے ایمان والو صبر کرو اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو صبر کی نصیحت کرو اور ایک دوسری تفسیر میں یہ آتا ہے کہ صبر کرنے کے معاملے میں تم کافروں کا مقابلہ کرو کفار کس طرح مشقتوں پر اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں تم ان کے مقابلے میں زیادہ صبر کرو اور تم ان کے مقابلے میں زیادہ ثابت قدمی دکھاؤ وہ تو باطل کی خاطر صبر کر رہے ہیں چند ہزار روپے تنخواہ کی خاطر صبر کر رہے ہیں جبکہ ہم اور آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے جنگ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے اسی حالت میں ہم ملاقات کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم ان سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا حصول ہمارا مقصد ہے پھولوں کے ساتھ ملنا ہماری آرزو ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا اور ان کو اسی کی حالت میں دیکھنا یہ ہماری آرزو ہے اور یہ ہماری تمنا ہے جب ہماری آرزو اور ہماری تمنا اتنی عظیم ہیں تو ہمیں کفار کے مقابلے میں زیادہ صبر کرنا چاہیے وہ بھی تو گرمیوں پر صبر کر رہے ہیں وہ بھی تو سردی میں برف باری میں صبر کرتے ہیں وہ کفار اور ناپاک کھوج وغیرہ